وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور مک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گنگن کر قتل کیے جائیں اصولی دیے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں عزم سے دور کر دیے جائیں یہ دنہ میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا غدب